الحمد اللہ من الشیطان شہید بسم اللہ نربیم حضیزان آج جون انیس سو اسی کی بیس تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ یاسین کی آیت گیارہ سے ہو رہا ہے تھری سکس اوور ڈبل ون یاسین کے متعلق تو میں نے پچھلے درس میں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا تو ویسے تو سارا قرآن ہی حیات آور ہے لیکن تو سارا قرآن ہی حیات آور ہے لیکن اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پر یہ موضوع ہوتا ہے اور ان میں یہ سورہ یاسین بھی ہے لیکن ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ یہ ایسی صورت جو نصید حیات آور تھی اسے ہم نے پیام برے مرد قرار دے رکھا ہے یاسین کا نام ہی ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے کسی مردے کے سرانے بیٹھے ہوئے ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پہ یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ زندہ کو مارا کیسے جاتا ہے پچھلے درس میں موضوعی قریباً یہی تھا کہ قرآن کریم کی روح سے مردہ قوموں کو زندہ کیسے کیا جاتا اور وہاں ہم نے قرآن کی روح سے موت اور حیات کی تاریخ ڈیفینیشن خصوصیت بھی بھیان کر دی تھی۔ سلسلہ کلام اسی طرح جاری رہے گا لیکن سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پیامات ہم دیتے چلے جاتے ہیں لیکن جو سننا ہی نہ چاہے انہیں انہیں یہ پیام حیات آور کیا فائدہ دے گی ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ان کی موت کے خطرات سے آگاہ کیا جائے یا, یا نہ کیا جائے خود کشی پہ جو تلا بیٹھا ہو اسے کہنا کہ یہاں چھلانگنا لگانا پانی ڈوبنے والا ہے سوالی نہیں ہے کہا کہ یہ فائدہ ان کو دے گی انما سے رو منت تبا ذکر و خشی رحمان بلغے یہ جو یہ ہے یہ چیز جو ان کو ان چیزوں سے آگاہ کرنے کا ضابطہ ہے کہ خطرات کون سے ہیں سفر حیات میں ان سے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے کہ جو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے خطر راستے میں اگر آگے چلنے والا آگاہ ہو خطرات سے تو اس کے پیچھے پیچھے چلے جانے والا محفوظ رہتا ہے ان خطرات سے اسی لیے یہاں مجھے تباہ ہے تباہ اور عطایت میں فرق ہوتا ہے عطایت تو آج خود بھی کسی حکم کی تابع داری یا اوبیڈینس کی جا سکتی ہے اتباع ہوتا ہے شیخ صاحب شیخ صاحب کسی سے کہیے کہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کو پکڑا پکڑ رکھیں باہر کے سننے والے حضرات ذرا معاف رکھیں تھوڑا سا وقفہ پڑ گیا ہے ابھی میں تسلف القائم کرتا ہوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ عطاعت تو صرف اب خود بھی کی جا سکتی ہے کسی حکم کی اتباع ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا تو یہ کہا یہ گیا تھا کہ یہ جو سفر زندگی ہے اس میں بہت سے خطرات بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں سے بڑی حفاظت سے قدم رکھ کے آگے چلنا ہوگا اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو خطرات سے آگاہ تمہارے آگے آگے جانے والا ہو اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ اور وہاں صرف ازکر کا ہے آگے جانے والا بھی کوئی شخص نہیں ہے بلکہ یہ ضابطۂ حیاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تو وہ جو اس کے پیچھے چلے گا اور اس کی خصوصیت یہ بتائی بہ خشی اور رحمان ہمارے ہاں تو اب جیسے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں یہ قرآن کے اصطلاحات جو ہیں ان کے غلط مفہوم نے نہ یہ کہ قرآن کا مفہوم مسخ کر دیا ہے بلکہ بعض اوقات تو بالکل اس سے الٹ الگ معنی اور مختلف معنی سامنے آتے ہیں پہلے ہی قرآن شروع جہاں ہوتا ہے ظالقل کتاب الارۂ فی وہ جو اس کے بعد کہا ہے ادل المطقین الزین یومنون بالغیب وہیں یومنون بالغیب جو ہے بس وہاں سے یہ کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہ غیب پہ ایمان کے معنی ہوتے ہیں کہ جو غیب ہے اس پہ اوپر ایمان تو ان دیکھے پہ ایمان جسے کہتے ہیں اس میں تو عقل و بصیرت علم و روحان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی اسی لیے وہاں ایمان بالغیب کے معنی ہوتے ہیں کہ صاحب بس ایمان جو ہے وہ تو ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ بس مان لینے والی بات ہے وہ تو وہ غیب کا ایمان ہوتا ہے نا قرآن کی روح سے اس غیب کے معنی ہوتے ہیں جو کچھ آپ اس وقت کرتے ہیں اس کا فوری نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آتا کچھ وقت کے بعد جا کے اس کا نتیجہ محسوس شکل میں سامنے آتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ مرتب تو اسی وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر ابھی وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے فارم میں محسوس مری شکل میں نہیں آتا ابھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے اور یہ کچھ عرصہ کے بعد جا کر وہ غیر غیر محسوس غیر مری انویزیبل اس کا جو نتیجہ ہے کچھ وقت کے بعد جا کے اسے مشہود کہتے ہیں پھر وہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے آتا ہے اب یہ جو چیز ہے کہ یہ غلط کام جو کیا ہے اس کا نتیجہ تخریبی نکلے گا فوراً تو وہ نہیں سامنے آیا کچھ عرصے کے بعد جا کر وہ محسوس شکل میں سامنے آئے گا تو فوری طور پر یہ یہ چیز اس پہ یقین کہ یہ غلط کام جو ہے اس کا غلط نتیجہ تقریبی نتیجہ نکلے گا اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب کسان کا یہ ایمان کے جو دانہ آج میں نے بویا ہے یہ ایک پیڑ بنے گا یا فصل بنے گی ایک ایک دانے سے سو سو دانے نکلیں گے یہ اس کا یقین ہے جو چھ مہینے تک اس کو مسلسل اس محنت پر آمادہ کیے رہتا ہے جس محنت کا محسوس نتیجہ ابھی اس کے سامنے نہیں آتا یہ اتنا عرصہ جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے مسلسل صحیح و عمل وہ اس غیب پر ایمان ہے کہ یہ دانہ صحیح تھا زمین صحیح ہے قانون زراعت کے متعلق میں کوشش کرتا ہوں یقیناً اس ایک دانے سے سو سو دانے مجھے ملیں گے اس کسان کا یہ یقین ایمان بالغیب کہلاتا ہے اور ہر عمل سب وہ دیکھیے کہہ رہے ہیں شاید آواز نہیں آ رہی ہے کیا ہے کہیے صاحب کیا بات ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں مجھے بار آج بار کے سننے والے آواز سے کہیں کہ آج جہاں جھکڑ ہے آندھی ہے تیز ہوا ہے تو اس لیے کبھی کبھی انٹرپشن ہو رہی ہے معاف رکھیے گا تو یہ کہلاتا ہے ایمان بالغیب اپنے ہر عمل کے متعلق یہ یقین کہ یہ نتیجہ خیز ہو کر رہے گا خدا کے قانون کے مطابق ہے تو تعمیری نتیجہ نکلے گا اس کے خلاف ہے تو تخریبی نتیجہ نکلے گا ابھی تو نہیں ہے وہ نتیجہ میرے سامنے لیکن یقیناً نکلے گا اسے کہتے ہیں غیب پر ایمان کیا کہا خصوصیت ان کی خشی اور بالغیب ترجمہ آپ کے سامنے یہ وہ خشی اور تخوا خوف کے تو ترجمے ہوتے ہیں وہ میرے سامنے بھی ہے ترجمہ کسی قرآن سے دیکھیے وہ ڈرتے ہیں رحمان سے غیب میں ڈرتے ایک تو وہ ڈر کی جو بات ہے عزیزہ نے مان سب سے زیادہ جو انسانیت کو کچلنے کی چیز ہے وہ ڈر ہے ڈر کا مفہوم نہیں ہے قرآن وہ تو لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ مُومِنِينَ کی بنیادی صفت بتاتا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے حزن تک نہیں ہے دل کی افسردگی اور قبیبگی بھی نہیں ہے حزن بھی نہیں ہے کہ جائے کہ خوف ہو تو وہ تو یہ بتاتا ہے اور اس کے بعد ہم ہیں کہ قدم قدم کے اوپر درو درو درو درو, درو, درو یاد رکھیے سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر سب سے زیادہ جو کمپلیکسز پیدا ہوتے ہیں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو دوستوں میں سے یہ جسے ہم ڈر ترجمہ کر دیتے ہیں ڈر نہیں ہے یہی لفظ جو ہے خشی الرحمان عزیزہ نے, میں نے ایک بات کر دوں زندگی کا کچھ پتہ نہیں بھروسہ نہیں درست تو آپ سنتے ہیں درس میں آپ دیکھتے ہیں میرا بنیادی اصول یہ ہے کہ میں ایک ایک لفظ جو قرآن کا ہے پہلے اس کے معنی متعین کرتا ہوں متعین نہیں کرتا جو عربی زبان میں نزول قرآن کے وقت جو اس کے معنی تھے وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں اس سے پھر آگے مفہوم مرتب ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی پھر بعد بھی اگر آپ احباب نے قرآن سمجھ نہ ہو تو میں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اسے اختیار کیجئے گا فائدہ مند رہے گا قرآن سامنے رکھیے مفہوم القرآن رکھیے لغات القرآن رکھیے جتنے لفظ آئے قرآن کے جو پہلے نہیں آ چکے پہلے لغت سے ان کا مفہوم ان کے معانی دیکھیے کہ کیا ہیں بنیادی معنی اس کے دیکھیے پھر اس آیت کا مفہوم میرے مفہوم القرآن میں دیکھیے کہ اس, مف... اس مفہوم کو میں نے اس آیت کے اندر کس طرح سے فٹنگ کیا ہے یہ کرتے چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی غور و فکر تو آپ کو خود کرنا ہوگا وہ تو ہر فرد کا فریضہ ہے. لیکن اس سے کا راستہ آسان ہو جائے گا آپ. خشیر خشیر کیا ہو؟ کا فصل بو اسے پانی نہیں دے رہا اس نے خشک ہو جانا ہے اسی دن خشک نہیں ہوتی وہ ہو. کچھ وقت لگتا ہے یہ جو کسی پودے کو پانی نہ دینے سے آخر امر اس نے خشک ہو جانا ہے یہ جو احساس ہے کہ اگر یہ پانی میں نے نہ دیا تو یہ فصل خشک ہو جائے گی اسے خشیت کہتے ہیں عربی زبان اب سوچئے کہ ڈرنے میں اور اس میں کتنا فرق وہ احساس اس کسان کا کہ اگر پانی نہ دیا گیا وقت پہ تو یہ خشک ہو جائے گی میری کھیتی جو ہے اور پھر اس میں دانے نہیں پڑے فصل نہیں ہوگی حل نہیں آئے گا پودے میں یہ جو احساس ہے نا اس نقصان کا جو اس کے خشک ہو جانے سے ہوگا اس احساس کو کو خشیت کہتے ہیں کسان کہ کے شا... کے فصل کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو فصل خشک ہو جائے گی اس سے جو اس کو نقصان ہوگا وہ اس وقت نقصان نہیں ہو رہا ابھی کچھ نہیں ہو رہا لیکن اسے اس کا احساس ہے کہ اگر یہ اس طرح سے خشک ہو گئی تو مجھے یہ نقصان ہوگا اس یہ جو اس وقت آنے والے نقصان کا احساس ہے یہ تو ہوگا ایمان بالغیب کہ ہوگا یقیناً اور یہ جو احساس ہے کہ یہ نقصان ہے اس کو کہیں گے خشیت کہا کہ اس آب حیات سے فائدہ وہی اٹھائے گا جسے یہ احساس ہو کہ اگر اس پودے کو اگر اس فصل کو وقت پہ یہ پانی نہ دیا گیا تو یہ خشک ہو جائے گی فصل اور آخر المر میرا اتنا نقصان ہوگا یہ اے رسول جو تم کہہ رہے ہو ان لوگوں سے کہ بابا وقت پر پانی دیا کرو اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اس کا احساس کرے کہ اگر پانی نہ دیا تو کیا ہوگا بات سمجھ میں آ کہ یہ ڈرنے میں اور اس میں فرق کتنا ڈرنے کا تو خارجی علاج ہو سکتا ہے خواہ اس کا علاج تو پانی دینے سے ہی ہوگا چوکی دار بٹھانے سے نہیں ہوگا کہا یہ ہنسی اور جو ایسا کرے فبشر ہو بمغفرت کریم جو ایسا کرے اور پانی دینا شروع کرے اسے کہو کہ تمہاری کھیتی محفوظ بھی رہے گی اور پھر ایسا معاوضہ تمہیں دے گی وہ تو اس قسم کے معاوضوں کو اجرن کریم کہتا بھی ماوض کروں گا یہ کریم کیا بات ہے باعزت ریز رزقن کریم کہا ہے قرآن نے جہاں بھی یہ چیز کہی ہے جسے ہم رزق حلال کہتے ہیں وہ اسے رزق کریم کہتا ہے با عزت روٹی روٹی تو ملتی ہے ایک روٹی وہ ہوتی ہے جو شرف اور عزت بیچ کر لی قرآن کی روح سے وہی رزق حرام ہو رزق حلال کی جگہ وہ رزق کریم کہتا ہے قرآن ہے عزیزہ نے منگ قرآن ہے جس روٹری میں عزت بھی باقی رہتی ہے وہی بات میں نے کہا یہ تو ساری صورت اس سے بھری بھی کہ آؤ تمہیں ہم بتائیں جہاں سے بات شروع کرو گے وہ مردہ قوم ہوگی وہ پہلے ہی اگر زندگیوں سے شناسا ہے وہ قوم تو وہ قوم تو آگے بڑھنے والی ہے چلنے والی ہے ہم تو اس قوم کا ذکر کر رہے ہیں جو موت مردہ ہے جس پہ موت تاری ہے ہم جو پروگرام تمہیں دے رہے ہیں نحنو نحی مردوں کو زندہ کرنے کا سبق ہے اس کے تو اور فرمایا جو میں نے کہا تھا سورہ کہ یاسین پیامبر حیات نوہ علم پچھلے درس میں پورا موضوع یہی یہ تھا قرآن کی روح سے موت کسے کہتے ہیں حیات کسے کہتے ہیں یہ سانس کی آمد و شدھ یہ حیات نہیں ٹھیک ہے, ہے فزیکلی لیبوریٹری کلینیکلی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کی روح سے تو اسی کو زندگی کہتے ہیں لیکن ذہ زندگی تو انسان میں بھی ہے گدھے میں بھی ہے حیوان میں بھی یہ تو دونوں میں برابر ہے اسی کا نام اگر زندگی ہے سطح کی زندگی ہے قرآن تو اس کو زندگی نہیں کہتا انسان کی زندگی نہیں کہتا تب ہی زندگی تو ہے یہ جسے وہ موت کہتا ہے وہ سانس کے بند ہونے والی بات نہیں ہے پھر ہمارے سامنے آگے وہی اقبال کے جو ان تینوں کو جیسے میں نے عرض کیا ہے, اس طرح سے کس انداز سے بات کر جاتا ہے کہتا ہے کہ کھول کے کیا بیا کروں سر مقامِ مرگ و عشق وہ حیات جو ہے باشرف اس کو عشق سے تعبیر کرتا ہے کھول کے کیا بیان کروں سر مقامِ مرگ و عشق عشق ہے مرگ باشرف مرگ باشرف شرف اور عزت و تکریم کی موت جو ہے وہ ہے زندگی اور مرگ حیات بے شرف بے شرم یہ ہے موت. بنیادی چیز انسانیت کی عزیز ہر بنی کرم کو واجب تکریم پیدا کیا ہے. یہ بنیادی خصوصیت ہے بنی آدم آدمی ہونے کی جہد سے مدار آئیں گے اعمال کی روح سے ہر فرد انسانیت ہر بنی آدم ہر آدمی صرف آدمی ہونے کی جیس سے انسان کا بچہ ہونے کی جہد سے واجب التکریم ہے یہی شرف انسانیت کا علاقہ ہے اس کی عزت قرآن کریم نے اس کے مقابلے میں جو شدید ترین عذاب کہا ہے وہ ہے خزین فل اذابل حیات دنیا دنیا میں ذلت کی زندگی بدترین عذاب ہے عذاب مہین بھی اسے کہا ہے جس میں شرف باقی ہے تو جسے وہ زندگی کہہ کے پکارتا ہے یا کہتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے تو وہ مردے مردہ وہ افراد وہ معاشرہ وہ قوم ہے جس میں شرف و تقریم انسانیت نہیں رہتی اور وہ کرتا یہ ہے کہ اس میں وہ تغیر پیدا کرتا ہے اس معاشرے اس نظام کے اندر کہ ہر فرد کو تقریب اور شرف حاصل ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں اگر کسی ایک فرد کی بھی تجلیل ہوتی ہے تو وہ اسلامی نہیں کہلاتے یہ جسے کہتے ہیں نا بنیادی حقوق انسانیت فنڈامنٹل ہیومن رائٹ جس کے چارٹر اتنے اتنے بڑے بن رہے ہیں اور है این तो بھی कुरान کر رہی ہے تفصیل تو اس کی قرآن نے اپنے اپنے مقاب میں دی ہے بنیاد وہ یہاں سے ہے. نہ بنی آدم. ہر انسان واجب تکریم ہے انسان ہونے کی होने की یہ اس کا उसका حق ہے انسان ہونے کی की سے اگر یہ حق اس سے نہیں دیا جاتا تو آپ اس سے حق انسانیت انسانی تزلیل انسانیت جسے اسے کہا سنگین جرم ہے ہے یہ یہ یہ اس نے یہ. عذاب یہ جو زندگی ہے, کھانا پینا نسل کرنا اور مر جانا ہمارے ہاں تو اسی کا نام زندگی ہے نا اور یہ کامیاب زندگی ہے کی اللہ کا بڑا شکر رہتا ہے بڑی اچھی زندگی گزاری کامیاب زندگی رہی جیسا میں کہا کرتا ہوں نوکری کی بڑی عزت کی نوکری نوکری بڑی عزت کی نوکری کیا بات ہے اس خود فریبی کے عزت کی نوکری کی پینشن ملی یار آ گئے بال بچوں کی پرورش کی اللہ کا شکر ہے بچے اپنی اپنی جگہ نوکر ہو گئے ہوئے ہیں وہ بھی سب کچھ ہے کھانے کو مل رہا ہے حرام ہے گھر بھی ہے ٹھیک ہے آخری وقت کی بھی تو فکر کچھ ہونی چاہیے اب میں اپنا وقت اللہ اللہ میں گزارتا ہوں وڑی اچھی زندگی ہے اللہ اس قسم کی زندگی آرے کو نصیب کرے اور اس کے بعد مر جانا کیا کہوں اب آپ کیا کار نمایاں کر گئے سر سید کیا کہ اکبر اللہ بادی کیا کار نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی ہاں مر گئے کارے نما اس پہ تو ہم ہنسے ہیں ہارے کو اپنا کارے نمایاں یہی نہیں بتاتے کہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی بڑا احسان ہے اس کا آؤ پوچھیں زندگی اور موت کے معیار جس نے مقرر کیے ہیں اس سے پوچھیں کہ یہ زندگی کیا ہے جسے اتنے فخر سے بیان کیا جاتا ہے 47 over 12 47 over سیون اوور بول کے بعد کہی تو شاید آپ برداشت ہی نہ کر سکیں لیکن کہنی تو پڑتی یتمتعونا و یا کلونا الانعام ایک زندگی یہ ہے کھایا پیا زندگی کے سامان سے فائدہ اٹھایا اور مر گئے یہی ہے نا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے الفاظ موجود ہیں کہیں سے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا یہی ہے یہ ہے ایک زندگی ٹھیک ہے جی زندگی تو ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ زندگی کن لوگوں کی ہے میں نے ارض کیا ہے نا کہ یہ چیز یہی اگر کھول کے بیان کی جائے تو ہم برداشت ہی نہ کریں لیکن نہیں ہم تو اس کی عادی ہو گئے اصل تو ٹھہرا کے کبوتر ہو چکے ہوئے ہیں نا نہ نہیں نہ وہ کہتا ہے کفر یہ کفار کی زندگی ہے بابا ناراض تو نہ ہو میں تو نہیں کہہ رہا یہ کفر کی زندگی ہے اس لیے کہ یہ انسانی سطح کی زندگی نہیں ہے سطح کی زندگی ہے ہر حیوان کی زندگی یہی ہوتی ہے وہ حوانی سطح کی زندگی کو کفر کی زندگی کہتا اور نتیجہ جس زندگی کو ہم فخر سے کامیاب زندگی قرار دیتے ہیں اس زندگی کو وہ کفر کی زندگی کہتا ہے مال اس کا جہنم بتاتا ہے اس لیے کہ اس ساری زندگی میں جسم کی پرورش ہے جو حیوان اور انسان میں قدر مشترک ہے حیوان کا بھی جسم ہوتا ہے اس کی پرورش ہوتی ہے وہ جو انسان شرف ہے وہ حیوان کا نہیں ہوتا وہ انسان کی زندگی کا ہوتا ہے اس سارے پروگرام میں شرف انسانیت کا ذکر نہیں آ رہا تبھی زندگی کی نشو و نما کا پرورش کا ذکر آ رہا تھا. کہا اگر مقصود یہی ہے تو ٹھیک ہے یہ گفر کی زندگی ہے مال اس کا جانم ہے جو اس وقت ساری دنیا کے اندر آگ بھڑک رہی تھی جنہوں نے یہی مقصود حیات رکھا ٹھیک ہے مثالیں دیے جاتے ہیں جی پلاس سٹیٹ جو ہے اس کو دیکھیے ویلفیئر سٹیٹ وہاں افراد سے کھانے پینے کو ملتا ہے کوئی بھوکا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے لیکن ان سے بھی پوچھو سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ ان قوموں کے اندر اور ان مم... مم... مملکتوں کے اندر ہے وہ بھی جہنم کے اندر ہے اس لیے کہ وہ جو سطح اونچی ہونی تھی حیوانیت سے وہ تو وہاں بھی اونچی نہیں ہوئی ہے یہ جو ہے جسے میں نے شرف انسانیت کا یہ ان چیزوں کو ویلیوز یا اقدار کہتے ہیں ویلو کوئی قیمت کی چیز یہ اقدار ہے وہ جن سے شرف انسانیت حاصل ہوتا ہے حیوانات میں اقدار نہیں ہوتی بیل بھوکا باہر نکلتا ہے جو کھیت سامنے آتا ہے اس سے وہ چارہ چر لیتا ہے اسے اپنی بھوک مٹانی ہے کفر کی زندگی ہے بیل کی زندگی کہ جہاں سے کھانے کو ملے کھایا یہ بات کہ اپنے مالک کے کھیت سے کھانا ہے غیر کے کھیت سے نہیں کھانا یہ انسانیت کی سطح ہے اسے کہتے ہیں ویلیو جائز اور ناجائز کی تمیز حرام اور حلال کا فرق اور اس میں معیار یہ کہ جس فیل سے جس کام سے شرف انسانیت کی تاخیر ہوتی ہو وہ حرام ناجائز کفر اور جس سے اس کی تعمیر ہوتی ہو وہ جائز حلال یہ چیز جو ہے کفر کی زندگی کفر اور ایمان کا فرق تو انسانیت کی سطح کے اوپر ہوتا ہے حیوان کی سطح پہ تو نہیں ہوتی اور یہ جو ہے زندگی کا منتہا یا مقصد <خصف> کھایا کا نسل کی اور مر گئے تو یہ تو حیوان کا ہے اس لیے اسے قرآن کفر کی زندگی کہتا مال اس کا جہنم بتاتا کیونکہ اس میں یا اقدار کا ذکر نہیں آتا یہ انسانیت کی زندگی ہے قرآن جو کہتا ہے کہ مردہ قوم کو ہم زندہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جن اقوام نے اپنا م... زیز کا مقصود ہی یہ رکھا ہے جو کفر کی زندگی ہم کہہ رہے ہیں جس میں شرف انسانیت تقریب آدمیت کا ذکر نہیں آتا یہ موت ہے حقیقت میں انسانیت کی زندگی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس سطح کے اوپر جینے والے انسانوں کو اس سطح پہ لے کے جائیں گے جہاں شرف انسانیت کھانے کسی کا نام اسلام ہے عزیز اب یہ چیز جو ہے کھانے پینے کی بھی اول تو یہ سطح ہی کفر کی زندگی اور اگر صورت یہ ہو کہ کھانے پینے کو بھی نہ ملے پوچھو ہی نہ اس کا نام کیا رکھا جائے یعنی صرف کھانے پینے کی زندگی جو ہے اس کو تو اس نے قرار دے دیا غفر کی زندگی تو معیار اور مقصود یا منتہا تو رکھا جائے صرف کھانے پینے کی زندگی اور اس میں بھی نہ ملے میں نے کہا اب اس کے لیے مجھے تو کوئی کوئی لفظ سجائی نہیں دیتا کہ میں کیا عرض کروں کہ یہ کیا زندگی ہے اس کے لیے لیکن قرآن ذکر کرتا ہے اس کا غفر کی زندگی میں بھی ایک عذاب کی زندگی جی جانحمان میں نے جیسا عرض کیا ہے جون جون انسان فکری طور پر غور و تدبر سے کائنات کے اوپر فکر سے سوچ سے سمجھ سے کائنات کے رموز اور حقائق کو بے نقاب کرتا چلا جاتا ہے قرآن کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے جس کی وہ چیز شہادت اس کی صداقت کی گواہی بنتی چڑھی دو ایک مقام تھے ان پہ بہت عرصہ غور کرتا رہا پورے طور پہ بات سمجھ میں نہیں آتی آج کل سائیکالوجی کا بڑا زور ہے امیریکن سائیکالوجسٹ اگلے دن ان کی ایک چیز میرے سامنے آئی اور قرآن کی آیت کے معنی یوں نکھر گیا سامنے آ گیا ہمارے اس نے کہا یہ ہے کہ انسانی تقاضا جو ہے یعنی یہی تبھی زندگی کے تقاضے پہلے جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں وہ لوگ ان کا کہا کہ پہلا بیسک بنیادی تقاضا جو ہے وہ ہے رزق کا تقاضا یعنی وہ چیزیں جن سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے روٹی کا تقاضا ہم, ہم ہم اپنے ہاں اس کو روٹی کہتے ہیں روٹی کی فکر روٹی کی فکر نہیں ہے یعنی جن جس سامان ریز سے زندگی سے زندگی جن سے قائم رہتی ہے عربی میں رزق کہتے بھی اس کو اس نے کہا پہلا تقاضا انسان کا یہ ہوتا ہے اور بڑا شدید ہوتا ہے ان کی यह یہ ہے کہ اگر اسی تقاضے میں हुआ ہوا انسان رہے تو اس سے की سطح کی کوئی है جو ہے اس کے لیے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی سوچنے کی اس کی توجہ جاتی نہیں اس طرف وہ اسی الجھن میں رہتا ہے یہ اتنا بیسک تقاضا ہے وہ سائیکولوجیکلی یہ بات کہی تو مجھے وہ شادی یاد آ گیا کہ ہمارے پرانے بابے تھے یہ بھی پہنچے ہوئے تھے انداز بڑا عظیم تھا کہت سالے شد اندر دمشق ایک دفعہ دمشق میں ایسا پڑا ایسا کیسا کہ گیارہ فراموش کر عشق بات ہوئی نا یعنی کیا بات ہے صاحب کہ عشق نہیں بھولتا آدمی کہا کہ روٹی کا مسئلہ اتنا سخت ہوتا ہے کمبل پہ وہ جو قید پڑا کی شدت کا اندازہ لگائیے کس انداز سے یہ شخص کہہ گیا اور من ہزار سال بعد اس کے سائیکولوجسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ روٹی کا تقاضا ایک ایسا تقاضا ہے کہ اگر اس کی سیٹسفیکشن نہ ہو تو انسان اس سے بلند کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتا تو وہ فراموش کرنا نہیں تو بالتی کو وہ ایکسٹریم کی بات شادی نے کہی ہے جو, جو کسی حالت میں بھی انسان نہیں بھلا سکتا کہتے وہ ہیں. لیکن شدت جو ہے روٹی کے تقاضے کی وہ ایسی ہے اسے بھی بھلاتا ہے اور یہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اگلی بات اس نے کہی ہے کہ جب روٹی کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے تو اگلا تقاضا ہوتا ہے اس کو تحفظ کا سیکیورٹی کا کہ حفاظت حاصل ہونی چاہیے اگر اس کو روٹی تو ملی ہے حفاظت نہیں ہے پھر بھی اس کی یہی کیفیت ہو کچھ نہیں اور سوچ سکتا ہر وقت خوف دامن دہ رہ گا وہ کہتا ہے کہ یہ دو تقاضے پورے ہو جائیں تو جسے تم ویلیوز کہتے ہو نا اس کے متعلق انسان پھر اس قابل ہوتا ہے کہ سوچے کے ویلیو کیا ہوتی ہے عجیب لوگ ہیں یہ تو اس نے کہا یہ جو تم بعض اور نصیحتیں کرتے رہتے ہو کہ صاحب انسانوں کو جرائم پیشہ ہونا چاہیے قانون کا احترام کرنا چاہیے اخلاق ہنسنا ہونے چاہیے سیرت و کردار بلند ہونی چاہیے اس نے کہا کہ جو جیمیں آئے کرتے رہو جس شخص کو ان دو تقاضوں کی طرف سے یقین کامل نہیں ہوگا کہ اس کو یہ حفاظت حاصل ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا اخبار کے مطابق یہ اس نے یہ کہا قرآن کی دونوں آیتیں جو میرے سامنے تھے سولہ بٹا ایک سو بارہ مثال دے کے بات سمجھا رہا ذرب اللہ بلّہ مثلاً قریت آمن تم مطمئن یا رگ من کل مقام مثال کے طور پہ کہتا خدا ایک بات کو سمجھاتا کہ ایک تھی بستی ایک تھی قوم ایک نہایت امن میں تھی اطمینان میں تھی دو لفظ ہیں امن اور اطمینان روٹی کی طرف سے اطمینان خوف کے مقابل میں سیکیورٹی کی طرف سے امن دونوں چیزیں حاصل بھی. ہر طرف سے فراہم رزت میں ملتا تھا کفرت بے ان ام اللہ. خدا کی ان نعمتوں سے انہوں نے کفران برتا میں اس کی تشریح نہیں کرتا بات آگے ہے تو کیا ہوا لِبَاسَ بِمَا وہ جو بناوٹ کی زندگی بسر کرتے تھے اور کفران نعمت کی انہوں نے خدا کی پردے ڈال کے رکھے ڈھام کے رکھا جو کچھ ان کو دیا تھا عام نہیں کیا نو انسانی کے تمدو کے لیے نتیجہ اس کا یہ کہ وہ خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا ہو گئی اس سے اونچی سوچ ہی ختم ہو گئی یہ کئی دفعہ یہ چیز جو تھی میں نے ارس کیا کہ میں تو ایک مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہوں قرآن کے. سوچتا رہا کہ یہ چن کے دو چیزیں قرآن نے کیوں کہی کہ ہیں اور بھی بہت سی عذاب کی تو بڑی شکلیں ہوتی ہیں یہ خاص طور پہ دو شکلیں جو تھی آج سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ بنیادی تقاضے دو ہیں ان میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا اگلی بات ہی نہیں ہوتی اور اس سے عزیزہ نے من یہ تھی سولہ بٹا 112 اور اس سے آگے آئی بات جہاں سمجھ میں آئی کیا بات سورہ قریش جسے کہتے ہیں ایک سو چھ لاف قریش نیلاف قریش کے متعلق یہ کہا یہاں وہ بات آئی کہ ان دو بنیادی تقاضوں کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر جسے آپ اقدار کہتے ہیں ویلیوز کہتے ہیں اس کے سوچنے کے یا اس کے عمل کرنے کے قابل اس وقت ہوتا ہے انسان کہ حسین انداز میں قرآن نے یہ بات کہی کہ قریش کو اتنی نعمتیں ہم نے دیں ان کے کارواں در کارواں گرمی میں سردی میں سہراؤں میں میدانوں میں پھرتے تھے ہاں کسی کا کوئی قافلہ محفوظ نہیں رہا کرتا تھا کہ بری نگاہ سے دیکھتا تھا کہ جب خدا نے انہیں بھوک کی طرف سے مطمئن कर दिया خوف کوئی رہا نہیں ہے اس کی طرف سے سیکیورٹی حاصل ہو گئی تو اب کون سی چیز مانے ہے کہ خدا کی اقدار کی طرف یہ نہ آئے اللہ وہ دونوں تقاضے جو ہیں جو اور خوف کے بھوک اور سیکیورٹی کا یہاں وہ کنایا ہے کہ یہ جب پورے ہو گئے ہیں تو اب کون سی چیز باقی ہے کہ فل پھل یادو ربا اللہ اب کیوں نہیں آتے ابودیت خدا بندی کی طرف خداوندی بندی کی تو وہ تو چل ہی نہیں سکتا وہ مل جائے اور نسب الین زندگی یا مقصود حیات ہو وہی کہ کھایا پیا افزائش نسل کی تو مر گئے تو کفر کی زندگی ہے لیکن کم از کم اس نے کہا حیوان کی زندگی صحیح اعلی نام لیکن بہرحال ان چیزوں سے اطمینان تو ہے تو آگے جو زندگی آتی ہے جس میں خال والی بات آئی ہے خدا خداوندی کا اتباع کرنا ہے اس نے کہا کہ یہ پہلے دو تقاضے پورے ہوں گے تو پھر اس قابل ہوگا انسان کی ان کے متعلق کچھ اس لیے قریش کو پہلے یہ کہا کہ یہ دو چیزیں ہم نے پوری کر دی ہیں تمہارے لیے اب کون سی چیز باقی ہے تم جو ادھر نہیں آتے اب آگئے ہم عزیزانے میں اِنَّا نَحْنُ النُوحِي الْمَوْتَ ہم مُودَى قَوْمُوْكُ زِندگی عطاق کیا تاکر رزق اور تحفظ کی طرف سے کاملت حیلیتی اس اتمنان کے بعد مقصود حیات وہ کفر کا نہیں کہ اینیمل لیول کی زندگی صرف کھانے پینے کو یعنی کھانے پینے کی حمیت کو کم نہیں کیا بیسیکلی کہا کہ یہ پہلے بنیادی چیز یہ ہے ضروری لیکن یہ تو بنیاد ہے بنیاد کو عمارت تو نہیں کہتے صرف بنیاد کے تلے بیٹھ کے آپ نہ گرمی سے محفوظ رہ سکتے ہیں نہ بارش سے نہ چور سے نہ چپیتی سے اوپر اس کے تو عمارت بھرانی ہوتی ہے. یہ بنیاد ہے اس کے اوپر کہا کہ یہ حاصل ہونے کے بعد اب انسانوں کی کیفیت ہوگی کہ یا تو کپر کی زندگی ہوگی کہ مقصود حیات ہی اتنا ہے مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی اور ایمان کی زندگی یا مومن کی زندگی یہ ہے کہ پھر اقدار خداوندی جب یہ آئے گا تو پھر مردہ زندہ ہو پھر یہ قوم اس قوم اس کو ہم زندہ قوموں میں شمار کریں گے زندگی جسے اس نے ایمان کا ثمر قرار دیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے شرف انسانیت وہ قائم رہے حیات بے شرف مرگ ہے مرگ باشرف زندگی شرف انسان سن رکھیے عزیزا نے من چاہتے اگر یہ ہے کہ معلوم ہو کہ سب سے بڑا ثواب کا کام نیکی کا کام انسانیت کا ایمان کا کام کیا ہے تو یاد رکھیے انسان کی تقریم اور تعظیم سب سے بڑی نیکی کا کام سب سے بڑا جرم میزان خدا بندی میں کسی انسان کی توہین اور تدلیح خواب کی نگاہوں سے کیوں نہ بنیاد ہے جسے کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ چیز دی اور تم چھینتے ہو اس سے تو خدا کے خلاف لانے جانے تو توہین ہے انسان اصل تعزیب احترام آدم موت اور حیات اور پھر میں عرض کر دوں جو پروگرام دیا ہے قرآن نے موت کے بعد حیات کا پچھلی دفعہ یہ آیت آئی تھی کس دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں اسے کیونکہ اسی سے سلسلہ کلام آگے چلے گا عوامن سوچو جو مردہ تھا تو اب ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ جب وہ مردہ کہتا تو کیا مانے یا تو بنیادی طور پر روٹی اور خوف سے اطمینان کی وہی بھی حالت نہیں یعنی وہ چیز بھی میسر نہیں تھی پہلی چیز تو یہ ہو گئی یہ میسر تھی تو مقصد زندگی منتہائے حیات اس نے لائف جو تھی، لائفوانی سطح کی زندگی جو تھی وہ قرار دیا تھا صرف کھانا پینا جسم کی پرورش یہ زندگی نام اس کا تھا کفر ہے یہ لیکن اس سے اونچا ہے اسی لیے کفر اور ایمان کی امتیاز جہاں سے شروع کیا نا قرآن نے حیوانات سے تو نہیں شکر کیا اس نے کبھی نہیں کہا کہ گدا کافر ہوتا تو کفر اور ایمان کا امتیاز ہوا کہ کھانے پینے کو مل رہا ہے مقصود ہے زندگی کیا حیوانی سطح کوفر. عوامن کانا میتن اب یہاں تک بھی جو ہے وہ اس کے نزدیک مردہ ہے نہ ہو پہلا پروگرام یہ ہے کہ اس قوم کو اس سطح کی اوپر لاؤ کہ اسے روٹی اور خوف کی طرف سے اطمینان کامل ہاتھ یہ دو بنیادی تقاضے پورے اور اس کے بعد اگلی چیز یہ کچھ کرنے کے بعد اب آئی فل یا ودو ربا حاضر بہتر محکومیت دنیا میں کسی کی نہیں کیونکہ اب احتیاط کسی کا نہیں محکومیت صرف اقدار خداوندی کی اب آیا انسان کی سطح کے اوپر یہ ماجد. انسان کی سطح ہی کو ایمان کی سطح کہتی ہے جس میں شرف انسانیت قائم ہوتا یہ نہ ہو اس طرح سے و جالنا لہو نور اس کے ہاتھ میں اب ہم نے دی ایک کندیل ایک شمع ایک روشن انسانیت کی سطح پہ, پہ پہنچا کے قرآن کام کچھ دیتا ہے منکانہ نے کہا ہے رسول سے کہا ہے کہ قرآن تمہیں دیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ انسانیت کی زندہ سطح کے اوپر آ چکے ہیں انہیں تو راستہ کی طرف رانمائی کرے انہیں کرے وہ نیچے کی دو منزلوں کے لیے نہیں ہے یہ بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہے تو بنیادی تقاضے ہی نہیں ہے معاف رکھیے گا بنیادی تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور مقصود حیات وہ ہے جسے اس نے کفر کی زندگی کہا میں اینیمل لائف سطح کی وہاں بھی قرآن کچھ فائدہ نہیں دیتا قرآن فائدہ دیتا ہے جب انسانیت کی سطح پہ انسان آتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اقدار سے ہے ویلیو سے ہے شکریہ یہاں کہا وہ جلنا لہو نور تو اس کے ہاتھ میں ایک سم آ ٹھیک ہے تو فریزا اتنا ہی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ایک گئی وہ اس کو لے کے چلے لال ٹین کو آگے آگے راستہ صاف ہوتا جائے گا چلتا جائے گا نہیں فریزا اس سے آگے ہے اپنا ہی راستہ روشن کرنے والوں کے دعویدار تو بہت ہوتے ہیں اپنی اپنی نجات کی فکر اپنی اپنی روحانیت کی فکر دین کا تصور جب جا بگڑ جائے تو پھر انفرادی نجات کا تصور آ جاتا ہے اپنی اپنی نجات میں بخشا جاؤں کسی طرح سے تو یہ جو یہاں نور دیا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں اس سے اس کا راستہ تو روشن ہوگا ہی لیکن وہ کہا یہ غلط یمشی بہت ناس نو انسانی کا راستہ روشن کروں گا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا شما بردار جو ہے اس کا فریضا بہت بڑا آگے جاتا ہے اور اگر اس شمع کو لے کے لال کو لے کے اندھیری رات میں آپ چلیں اور لال رکھیں پیچھے تو اگلا راستہ پہلے سے بھی زیادہ تاریخ ہو جاتا ہے کچھ پہلے تاریخ کچھ تمہارے اپنے سائے سے تاریخ ماضی آپ کا پچھلا راستہ روشن ہوتا رہے مذہب میں تکلیف یہ کرتی ماضی بڑی درخت آل و مستقبل تاریخ سے تاریخ کا اور اگر کسی کو کوئی فکر ہے انفرادی نجات فریدہ ہے جمشی بحیث ناس کہا کیا یہ قوم زندگی کی سطح کے اوپر تندیل قرآن ہاتھ میں اپنے راستے بھی روشن انسانیت کی راہوں کو روشن کرتے ہوئے چلے جانے والے یہ ان کے مانند ہو جائیں گے جو تاریکی میں رہتے ہیں لہسا بے میں اور اس تاریکی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے کی نسل ہو گئے انہیں سکون میسر تاریکی میں ہوتا ہے سورج سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے ان کے تو بس میں نہیں ہوتا سورج چڑھنا ہی نہ ان کے بھی بس میں نہیں ہے خدا کا سورج جو ہے قرآن وہ چڑھتا ہے ان کے بس میں نہ ہو تو چڑھ نہیں خارج جمن کزالے کا ماں کان یا مدون اور یہ کچھ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی کار نمایاں کر رہے ہیں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں مزین ہو جاتے ہیں ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں تاریکیوں میں رہنے والے اور اگلی آیت میں تو پوچھو نہیں کیا کچھ کہا گیا ہے وہ وقت تو ہے نہیں اس کے لیے کزالے کا جالنا سی کلے کریتن اکا بیرا ہر قوم میں ہر بستی کے اندر کچھ تو مجرم ہوتے ہیں کچھ مجرموں کے سرگنا ہوتے ہیں اکابر مجرم تاریخیوں میں رکھنے والے یہ لوگ ہوتے یم کرو فی عجیب عجیب پلان بناتے رہتے سازشیں کرتے رہتے ہیں. کہ تاریکیوں میں سے نکلنے نہ پائیں کہیں روشنی میں نہ آ جائیں کہیں قرآن کی شمع نہ آگے رکھ لی جائے کہیں لیکن وما اللہ ہوتے ہیں یہ سارے پلان اور ساری ان کی سازشیں ان کی اپنی ذات کے خلاف ہوتی ہے فرق یہ ہے کیا بات ہے قرآن جذباتی طور پر یہ سارا کچھ کرتے ہیں شعوری طور پر بات سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارے خلاف پڑے گی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بات یہ تھی کہ یہاں پہنچنے پہلی چیز عزیزان مردوں کی سطح سے زندوں کی سطح کے اوپر قوم کو لانا ہوتا ہے اور اس کا تعلق ہے نگاہ کے زاویے کا بدلنا قلب و دماغ کا بدلنا تطہیر فکر اس کے لیے کہا جائے گا یہ اللہ ملک کے بات تعلیم کتاب و حکمت سو. یہ چیز ہوگی کہاں سے زندگی شروع ہوگی کیا کہا گیا یہ شخص دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ بات تو ساری اس پہ جسے ہم دل کہتے ہیں ذہنیت انسان کی تصورات تخیلات نظریات متقدات دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض ہاں کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ امتوں کے قوم میں حیات تازہ آپ پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ افراد کے اندر پہلے تطہیر فکر نہ کریں اور یہ چیز قرآن کی تعلیم و تربیت سے کہ یہی ہے امتوں کے مرض کو چارہ انہنو نہ یز موتا تو جب یہ زندگی کی سطح کے اوپر پہنچتے ہیں نشانیاں ان کی کیا ہوتی کیا نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں لیکن وہ تو عجیب معیار دیتا ہے قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہے جسے قرآن کہتا ہے نا ہم لکھتے جاتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ زمانے کی ریگ رواں پہ سب ہوتا جاتا ہے یہ سارا ان کا جو عمل ان کا پروگرام ان کے پلان اس قوم کے وہاں یہ سب ہوتا جاتا ہے کیا ماقدم انہوں نے فیوچر کے لیے کیا کیا ماقدم بڑی چیز ہے زندہ قوموں کی پہچان یہ ہے معیار یہ ہے پہلی چیز یہ فیوچر کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دوسری چیز و آسارہ ہم پیچھے سے آنے والوں کے لیے کس قسم کے نقشہ قدم چھوڑ رہے ہیں اپنے لیے فیوچر میں کیا کر رہے ہیں اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے کس قسم کے نقوش قدم چھوڑ رہے ہیں عزیز نمان دو لفظ ہیں دو لفظ اگر رکھ لیے جائیں آپ کے ہاں تو نظر آ جاتا ہے کہ اسلامی مملکت کا کانسٹیٹیوشن کیا کہے گا کیا مقاصد اس کے ہوں گے مقاصد یہ ہوں ہودم لا ایسا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اتنی جامعیت اتنا ایجاز اختصار بھی اس قدر دو لفظ قوموں کی زندگی اور موت اور ان کے سارے معیار جتنے بھی ہیں خیر اور شر کے دو لفظوں کے اندر چمٹا کے رکھتے نویل موت موت کی سطح سے زندگی کی سطح زندگی کی سطح کے اندر پہچاننے کی یہ بات کہ فیوچر کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو آنے والوں کے لیے کیا نقوش قدم چھوڑ رہے ہو پھر کیا کر رہے ہو کیا نقوشے قدم چھوڑ رہے ہو کیا اس کا فیصلہ تم پر ہم چھوڑ دیا گیا کہ جسے تم اچھا سمجھتے ہو اسے تم کرتے جاؤ وہ اچھا ہو گیا جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ اچھے ہم نقوشے قدم چھوڑ رہے ہیں وہ اچھے ہو گئے کہا یہ کیا تمہارے اوپر اس کا فیصلہ ہوگا تم خود فیصلہ کرو گے خود تو فیصلہ کر نہیں سکتا انسان فیصلہ تو خارج سے ہونا کوئی معیار باہر ہونا چاہیے کوئی جس کے اوپر پرک کے دیکھا جائے ورنہ ہر مائی اپنا سونا لکے جائے گی, انہوں خالص سونا کہہ لے کے جائے گی وہ تو کسوٹی پہ کسا جائے گا تو پتہ کرے گا یہ بات نہیں کہ تم کس کو اچھا سمجھتے آین اس صورت میں یہ ماموں مبینے جسے کہتے ہیں نا سات مبینے آتی ہیں ہمارے ہاں کہا کرتی تھی اب کہ سورہ یاسین جو سات مبینہ ہو گیا کیا مبین ہے یہ ریفرنس آتی ہے میری بیٹی دادی امنا سے پوچھ سات مبینہ عجیب تھا وہ دور ہمارا اس اعتبار سے کہ صبح آنکھ کھلتی تھی تو گھروں میں قرآن کھلے ہوئے ہوتے تھے قرآن کی آواز تو آتی ہمارے گھروں میں پولیس کے حلال بھی تھے اما جی چکی بھی پیشتی تھی قرآن بھی کھلا ہوتی تو یہ جو مبینیں ہیں نا وہ گرا کرتی تھی سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پتہ نہیں ہر مبین کے اوپر کچھ پھونک مارتی تھی یا پانی کا گھونٹ پیتی تھی تو سات مبینیں ہوتی امام مبین کُ اللہ شعین آسینہ ہوگی امام المبین عزیزہ امام سوچیے کہ وہ آبجیکٹو اسٹینڈر خادی معیار کیا قرار دیتا ہے لفظی ترجمہ تو اس کے ہر چیز کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں ایک کتاب میں جو بیان بازیا کر دینے والی یہ محفوظ کر لینا تو جسے آپ کہتے ہیں امال نامہ یہ وہ ہے یہ امام کا لفظ یہ ٹھیک ہے قرآن کریم نے امال نامے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا اس اصطلاح کو اس لیے میں نے کہا نا کہ قرآن کی تو ہر بات اس لیے ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے وہ بتاتا ہے ابھی ابھی میں نے غیب کے متعلقات کہا تھا کہ جو عمل اس وقت سرزد ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم اسے آگے بھیج دیتے ہو جب وہاں پہنچو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا عمل ہمیشہ انسان کے آگے آگے چلتا ہے جو کیا ہے اس نے وہ آگے کیا چار قدم پہ نتیجہ آ جائے دس پہ آ جائے آگے چل گیا ہے وہ آگے چلتا ہے امام کے معنی چونکہ آگے چلنے والا ہوتا ہے اس لیے اس نے امال نامہ کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال کی ہے وہ تمہارے امال جو آگے جائے جا کے دیکھ لینا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے اور وہ گئے آگے میں عرض کروں گا ٹائر کا, کا لفظ قرآن نے استعمال استعمال کیا کیا بات ہے اس کی وہ پرندہ جو ہاتھ سے نکل گیا واہ واہ جو عمل سرزد ہو گیا نکل گیا ہاتھ سے اب نہیں پکڑا جاتا وہ نتیجہ برآمد کر کے رہتا اس لیے طائر بھی کہا ہے اس نے آگے جانے والا لیکن یہاں تو بات ہی اور ہو رہی ہے امام کہتے تھے عربی زبان میں عرب دو آپ کو پہلے بھی بتا دیتا ہوں یہ معمار دیوار جو بناتے ہیں بڑا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے اگر اس کا ایک ردا بھی کہیں کسی طرح سے ٹیڑا ہو جائے تو اس کے بعد ساری دیوار ٹیڑی ہو جائے تو ہر ردا رکھنے کے ساتھ اس کا اطمینان ضروری ہوتا ہے مہمان کے لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا انسٹرومنٹ اس کے پاس نہیں ہوتا ایک تاگے کے ساتھ ایک لڈو ہوتا ہے پیتل کا بس یہ وہ لے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے پتا وہ نیٹ کے ساتھ تاگا لپیڑ کے وہ لڈو نیچے لڑکا دیتا ہے بہو پر بیٹھا ہوا اس لٹو کے تاغے کو دیکھتا رہتا ہے جا رہا ہے تو دیوار سیدھی اٹھ رہی یہ معیار یہ پیمانہ ہوتا ہے دیوار کے پرکھنے کا کہ وہ سیدھی اٹھ رہی ہے یا کہیں سے ٹیڑھی ہو گئی ہے یہ جو لٹو اور تاگا ہے دوستوں نے کہا تھا ہمارے ہاں سہل کہتے ہیں اس کو یا سہل اس کو ارب اپنے ہاں امام کہتے تھے یہ کا معیار کہ ہمارے امال کی دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے یا ٹیڑی ہو گئی ہے کہا ہم جو کچھ کرتے ہو سب کو محفوظ کر کے اس لڈو کے والد آگے کے سامنے لے آتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ سیدھے اٹھ رہے چل رہے ہو کہ غلط چل رہے ہو جیوانے من رکھا ہے ہم نے اپنے سامنے یہ لڈو ایسی نہیں ہی نہیں بنائی کہ ہی لاٹو سیدھی سی کی لیکن عزیز من کند تو بنتی ہے ہار آپ کا تو ہر ارادہ ایک ردا ہوتا ہے جو دیوار پہ رکھا جا رہا ہوتا ہے تمہیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو ساری زندگی کا ایک ایک سانس امال نامہ ہے وہ تو کہتا ہے نا کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانت وہ بھی تمہارے امال نامہ میں بولتی ہے یہ بات تو ہے نہیں ہے کہ ہم دیواری ہی نہیں تعویل کرتے ہم سہل کیوں رکھتے دیوار تو تعمیر ہوتی جا رہی ہوتی ہم فریر نفس کی وجہ سے سہل نہیں رکھتے کہ وہ رکھا تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ٹیڑھی ہو رہی ہے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ سیدھی اٹھ رہی ہے کہتا ہے کہ خود فیصلے کرنے کی بات نہیں کلّا شین آ سینا امام اور پھر وہ امام سہل ایسا ہے مبین بھی ہے وہ یہ بھی نہیں کہ کہیں مبہم رہ جائے معلوم نہ ہو سکے کہ صحیح اس نے کہا ہے یا نہیں امام ہے اور امام مبین ہے سن لیا یہ ایک آیت آئی ہمارے سامنے نہردہ قوم کو زندہ کی سطح پہ की ہیں انسانیت کی سطح وہاں اس کے ہاتھ میں قرآن کی شمع دیتے ہیں اپنا راستہ بھی روشن کرو انسانیت کی راہ بھی روشن کرو جو کچھ کرتا چلا جاتا ہے اس کے لیے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ تم نے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے پیچھے آنے والوں کے لیے کس قسم کے نقوش قدم چھوڑے اور ان چیزوں کا فیصلہ تم خود نہیں کر سکتے ایک امام مبین ہے وہ لٹکایا ہوا ہے ہم نے تمہارے عوام نامہ کے سامنے وہ بتائے گا کہ تمہاری دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے یا غلط اٹھ رہی ہے دیکھا یہ سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے کہا لیکن قوموں کی کیا کہ مثال کے ذریعے کہا بات سمجھائیے ہوتا یہ رہتا ہے ہمیشہ وہاں ہم نے جس جا مرسل وارننگ دینے والے یہ پیغامات زندگی دینے والے وہاں آئے نئے نے فکر زبا بن قرآن نے چونکہ مثل کہا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں اس لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم متعین کریں کہ یہ کون سے رسول تھے جو بھیجے پھر کون اس نے تو مثال دی ہے نا یہ لیکن ہم جب کے جنت کے ابخوروں کے پیم پیمائشیں بھی کرتے ہیں تو یہ کیوں نہ متعین کریں لیکن قرآن نے مثال کہا ہے اس لیے ہم متعین کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دو آئے انہوں نے دو کی بھی پرواہ نہیں کی ایک اور بھیجا ہم نے فقالو انہ انہیں اللہ کمسلون کہا کہ ہم خدا کا پیغام حیات تمہاری طرف لائے ہیں قالو میں شرم مسلون ایک ہی اعتراض کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو وہی وہ تواہم پرستی کہ خدا کی طرف سے جو پیغام بھی لائے اس کو مافاق الفطرت ہونا چاہیے یہ اعتراض آتا ہے آپ کو پتہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے سارے قرآن میں رسولوں کے متعلق یہی چیز وہ کہتے ہیں کہ ہم بشر ہیں تمہارے ساتھ ہمارے یہاں باتیں جلی ہوئی ہیں حضور بشر تھے یا نور تھے بشریت کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا کچھ نہ کچھ مافاؤ اور فکر چیزیں ضرور رکھتے ہیں ہم وجہ رکھتے ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو تم رسول کیسے ہو سکتے وہی ہمارا غیر شعوری طور پہ ہم یہ کر کا نام ہم نے بھی تکریم عزت احترام تقدس ناموس رسالت عام انسانوں جیسے عام انسان نہیں کچھ اونچے اب درجہ کی بات ہے وہ تھوڑے سے اونچے کوئی فکر وہاں تک پہنچ کے اونچے وہی جو مستفی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر بشر جب نہ مانا جائے تو پھر تو چل سوچا کہاں تک پہنچے گا تقون ایک انسان کی حصیت سے یہ بات ہم نہیں مانتے کہ خدا کی طرف سے تم پہ کچھ نازل ہوتا ہے جس پہ نازل ہونا ہو وہ کچھ بشریت سے اونچا ہونا چاہیے شو پر ہونا چاہیے اس <لمرتنو> وہ علم جو ہم تم کو دیں گے جو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ ہم واقعی خدا کی طرف سے یہ باتیں المدین اور یہ یاد رکھو ہمارا فریضہ اتنا ہی ہے کہ جو اس نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے تم تک پہنچا دیں ہمارا فریضہ ہے ہی نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے تم سے دیں یہ فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں میں نے کہا کہ طائر کے معنی وہ عرب امال نامے سے بھی لیتے تھے قرآن نے استعمال کیا ہے سترہ بٹا تیرہ یہی ہے میں چیک کر لوں ہاں سترہ بٹا تیرہ وکل انسان کا عمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے آگے یہ ہے کہ اب تو وہ لپٹا ہوا ہے جسے تم قیامت کہتے ہو وہ اتنا ہی ہو جا کے لپٹا ہوا با کھول دیا جائے گا یہ کیا ہوگی بات میں صرف کی کہہ رہا ہوں. وہ لوگ یہ کہتے تھے میں نے کہا قرآن وہ جو پرندہ ہاتھ سے نکل گیا بڑی خوبصورت مثال ہے نکل گیا ہاتھ سے اب نہیں پکڑا جاتا وہ عرب اس چیز کو جو غلط قسم کے اعمال ہوتے تھے نا. ان کے لیے استعمال کرتے تھے اس چیز کو اور کہتے تھے کہ نفوست اس کی وجہ سے آتی ہے انسان بدروح جن کو وہ کہا کرتے بڑی عجیب چیز وہ کہنے لگے وہ ان سے کہنے لگے ان رسولوں سے کہنے لگے بابا بڑے ہی منفوس ہوتا صبح شام تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے نقصان ہو جاؤ گا مر جاؤ گے اور کوئی خیر دی خبر بھی سنایا کرو کدی بڑے منوس ہو یعنی خطرات سے آگاہ کرنے والا وہ جو نہیں مانے گا بات تو یہی کہ ہو گے, راج ہو گے. تو یہی کہا ہو گے نا کہ وہ کہ اس نوسط سے آگے ہم سن سن کے روز تمہاری یہ بات ہے کہ مر جا اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو یا تو تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے یا یہیں سنسار کر دیں گے ہوتا ہی ہے جو بھی کسی مجرم سے یہ کہتا ہے کہ اس سے بعد آ جاؤ اس کی سزا بڑی سخت ہوگی تو سب سے پہلا دشمن اس کا یہی ہوتا ہے اور قوموں میں ہوتا ہی ہے آپ کسی کو قرآن کی دعوت دے کے دیکھیے تو صحیح پھر آپ کے ساتھ ہوتا کیا یا گاؤں سے نکال دیں گے یا یہیں سنسار کر دیں گے ولام وسلم کو من عذاب و <عزیم> یاد رکھو سخت عزیت پہنچے گی تمہیں یہ جو باتیں ہمارے خلاف تم کر خطرات سے آگاہ کرنے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے آلو محکم. جسے تم کہتے ہو وہ باہر سے کہیں سے نہیں آتی نہ ہماری وجہ سے وہ تو تمہارے اندر سے بول بول کے کہہ رہی ہے کہ موجود ہے تو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ منحوس ہے ساد و ناس پھر وہ ستارے ہوتے ہیں ان سے گنتے ہیں ہم وہ بردے حمل میں چلا گیا اور بردِ پتہ نہیں کہاں سعد و ناس کا تو روز پوچھو نہیں پالیں نکالی جاتی ہیں اور جاتے ہیں اور یہ بات کہ وہ بڑا منحوس ہے قرآن نے کہا ہے کہ کوئی شخص بھی ملحوس نہیں ہوتا مسعود نہیں ہوتا انسان کے اپنے اعمال ہیں جو نحوست بن کر اس پہ چھا جاتے ہیں یہ باتیں خارج سے نہیں آتی کسی فرد کی وجہ سے یہ کچھ نہیں تائروں کو ماں کوں کر ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تم سے کہا کہ آگے نہ جانا پانی گہرا ہے ڈوب جاؤ گے اور تم کہتے ہو کہ یا تمہیں مار مار کے دُوا کر دیں گے یا گاؤں سے نکال دیں گے کہا کہ کیوں جی میں نے اس لیے تمہیں آگاہ کیا تھا کہ آگے نہ جاؤ مر جاؤ گے کہ تم مجھے مار مار کے موہ کر دو گے سوچو تو صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو بھل ان تم قوم ان مسر خون بات اصل میں یہ ہے کہ حد سے گزری ہوئی قوم جو ہم درد اور بہی کے متعلق یہ بات کہے کہ یا تو باز آ جاؤ ان باتوں سے مارا تمہیں مار دیں گے اس سے زیادہ حد سے گزری ہوئی قوم کون ہو سکتی یہ وہ کر رہے تھے سب کچھ وجمن اکثر مدینہ ترجن یس یہ تو عام لوگ تھے جن میں وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو قرآن نے کئی مقام پہ یہ کہا ہے یہ ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں بھی یہ سویل کے لیے جو بناتے تھے نا وہ اپنے ہاں حکومت کے آئندوں کے لیے افسروں کے لیے آبادی سے باہر دور بناتے تھے یہ چیزیں یہ ان کے ان کے بنگلے ان کی کوٹھیاں شہر سے دور ہوتی تھی ذرا اور وہ اس لیے کہ عوام کے اندر یاد داشت کے طور پہ موجود ہوتا ہے سیول کا علاقہ یہ قرآن وہ بتاتا ہے کہ ان ادوار میں بھی ملوکیت میں بھی اکثر مدینہ تھے شاید سے دور کی بستی جو تھی وہاں سے ایک بڑا تیزی سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا کہ یہ عوام کہیں ان کو پتھر مار مار کے ماری نہ دیں اور رج ال ویسے تو رجل کے معنی مرد ہوتا ہے لیکن عربوں کے ہاں وہ ہر مرد کو رجل نہیں کہتا جس میں جرت وسالت امیت بہادری یہ چیزیں ہوتی تھیں اسے مرد کہتے تھے ہمارے یہاں بھی فرق کرتے جنے کا پتھر ہے نا جنا وہ ہے نا حالانکہ جنا تو ہر وہ ہے جو پیدا ہوا ہے جو جنا گیا ہے لیکن فرق کیا کرتا تھا عربی زبان میں بھی کرتے تھے فرق تو جب وہ رجل کہتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو جرت بھی رکھتا تھا اور حمیت بھی رکھتا تھا وہ بھاگا ہوا آیا اور وہ اکثر مدینہ سے آیا اس علاقے سے آیا جہاں سول آبادی رہتی ہے اور اس نے آ کے کہا کالا جا قوم طبی المر اس نے کہا وہ کیا کر رہے ہیں مرسلین معاف رکھیے گا وہ طبی کیا کر رہے وہ تمہیں وہ بڑی خیر خواہ کی باتیں تمہیں کو بتا رہے ہیں پیغامات دے رہے ہیں تو ان کا کہنا مانو آگے ہے دو شرطیں دی ہیں اس میں بڑی عجیب ہیں کیوں مانو نہ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ وہ جو جس راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہے اس پہ غور کرو کہ وہ راستہ صحیح میں نے غور کیا ہے کہ صحیح راستے کی طرف وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور من لا یسل اجرم اور اس کا کوئی مواوضہ تم سے نہیں مانگ رہے تو بڑی شرط یہ ہے عزیز نے جس آپ نے بات منوانی ہو کسی سے اگر یا دائی یا مبلغ جسے آپ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی بتا رہی ہو کہ وہ خود صحیح راستے پہ چل رہا پہلی شرط یہ ہے یہ نہیں بات کہ تم یہ سنو وہ کہتا کیا ہے نہ یہ نہ دیکھو وہ ہے کیا غلط بات اگر ہے کیا والی بات تمہارے قابل اطمینان نہیں ہے تو اس کی کوئی بات بھی تم ماننے کو تیار نہیں محتاون وہ نظر آ جائے کسی راستے پہ چلتا اور اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے اس فریضہ تبدیل کی ادائیگی کے لیے کوئی معاوضہ نہ تلق اور معاوضہ مال اور دولت کا ہی نہیں ہوتا بشیار بتا رہا کہ نام نے کیا بات خوبصورت مصرا لاکھوںسے ہیں جن کا نام ہی نہیں رکھا جا سکتا معاوضے اور سلے کے حصول کی تو شکلیں بیسوں ایسی ہیں جن کو نہ ماپا جا سکتا ہے نہ توتا جا سکتا ہے نہ گنا جا سکتا ہے بہت سی شکلیں ہوتی ہیں کسی قسم کا بھی معاوضہ نہیں تم سے مانگتا یہ خود سے ہی راستے پہ چاہتا میں نے دیکھ لیا اس کو وہ مالی اللہ آبد اللہ فتح کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ان کی زندگی بڑی پاک بازوں کی زندگی ہے اور کچھ مانگتے نہیں ہیں بات جو کہہ رہے ہیں بڑی خاص سیدھی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے باوجود کہا کہ بھائی تم جو کچھ جی چاہے ان کے متعلق کہ ہو اس کے باوجود مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں اور اس خدا کے قوانین کا اتباع نہ کروں جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں قطر عنی ٹھیک انہوں نے کہا ہے پیدا بھی اسی نے کیا ہے نتھنگ سے وہ تم کو پیدائش میں لایا میں الہے ٹر جاؤں اور میرا ہر قدم جو ہے میرے عمل کا ہر قدم جو ہے وہ اس کی عدالت کی طرف اٹھ رہا ہے اس لیے میں بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتا اس نے آگے یہ کہا میں نے پچھلے برس میں یا اس سے پہلے کہا تھا نا کہ قرآن نے دو شرطیں قرار دی ہیں صحیح راستے پر آنے کے لیے ایک تو یہ کہ اس قوم تک یہ پیغام پہنچے اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہو اس کے سمجھ نہیں تو اس میں بھی یہ نظر آیا کہ وہ اقصر مدینہ سے جو رجل آیا ہے تو اس میں یہ صلاحیت تھی وہ بات کو سمجھا اس نے آکے اس بات کو معنی نہیں اور اس نے یہ کہا کہ اَا اَتْتَخِذُ مِن دُونِهِ آلِحَةً اِنْ يُرِدْنَ الرَّحْمَانُ بِدُرِّ لَا تُغْنَيْ أَنِّي شَفَاعتُهُمْ کیا۔ یہ جن قوانین خدا بندی کا ذکر یہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کی خلاف ورزی کر کے میں اور انسانوں کے قوانین اور ان کی ہدایت اور ان کے راستوں کے اوپر چلوں تو اس کا جو نقصان مجھے ہوگا اس کی تلافی کون کر سکے یہ بتاؤ مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ سینکیاں کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں بگڑے موتب. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے کھایا اور اس کے قانون کے مطابق جو ہلاکت ہوئی اس کا اضالا کون کرے گا مجھے اس کا اطمینان پہ ورنہ دلیل و برحان کی روح سے تو تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے تو کہو کہ نہیں اسے چھوڑو اور یہ جو ہم کہتے ہیں اس کو مانا یہ غلط بات مجھے کوئی بھی چھوڑا سکے گا لفی دلالم مبیر اگر اس بین دلیل کے بعد بھی میں غلط ہی راستہ اختیار کروں تو ایک دو غلط راستہ اور پھر کھلے ہوئے غلط راستے پہ سائن بورڈ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ مال کی طرف نہیں جا رہا مزنگ کی طرف جا رہا ہے جانا میں نے ہو گا تھا؟ آمنتو ایمان لایا خدا کی یہ ایمان وہ نہیں ہے جو پھر آن لایا تھا. قرآن نے بتایا ہے کہ پہلے تو وہ اپنی ہینکڑ میں رہا اناربو کو بلا کون ہے میرے سامنے بولنے والا ہم سب سے بڑے خدا ہیں اور جب وہ ڈوبنے لگا موت سامنے آئی تو اس وقت چلایا کہ میں ایمان لایا رب بنی اسرائیل رب موسا اور ہارون پر میں ایمان لایا قرآن پر کہتا ہے اس کے جواب میں خدا کی طرف سے جواب آیا لانت ہے در کفر ہم پختہ نہیں ضمنار کفر میں تو پختگی کی دکھاتا موت کے ڈر سے ایمان لاتے ہو اس کو ایمان کہا جائے گا جاؤ جہنم کیا بات ہے موت کے ڈر سے ایمان اس کو مسترد خدا کر رہا ہے ایمان یہ ہے جو یہ کر رہا ہے کوئی ڈر نہیں کسی قسم کا بلکہ ڈر یہ ہے کہ یہ قوم میرے پیچھے پڑ جائے گی ایمان تو بے رب پھر یہ کہ چوری چھپے نہیں یہ کچھ میں کر رہا ہوں سن رکھو کہ میں ایمان ڈایا انداز قرآن کا عجیب ڈرامائی ہوتا ہے اس نے یہ اعلان کیا اور خدا کہتا ہے کہ ادھر سے ہمارے قانون مقافات عمل نے اعلان کیا قیل خلیل جنا کہا یا جنت میں داخل ہو بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے قرآن کا ورنہ جنت میں تو کہیں باہر میں جا کے داخل ہونا کیا بات ہے اسی وقت آؤ جنت میں یہاں <تصفح> ایک لفظ آیا ہے اور میں اگلے درس پہ یہ ساری چیزیں لاؤں گا اعلیٰ وہ جو جنہوں نے نہیں مانا جو تباہیوں کی طرف جا رہے ہیں تباہ ہونے والے ہیں ان میں سے الگ ہوا ہے گالی نہیں دیتا انہیں برا نہیں کہتا یا لائے قومی یا علوم اور وائے افسوس ایکش میری کام سمجھ جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اس کا مال کیا ہے یا میں اگلے درس میں اس کو ڈیولپ کروں گا عزیزہ من کے اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے مجرم ہے مان نہیں رہے بھی ہے کہ شاید میرے اوپر بھی نہ حملہ کر دیں ان کے خلاف عداوت اور نفرت کے جذبے نہیں تعصف اور ہمدردی کے جذبے اور کم وقت کیا کر رہے ہو تم یال ہے ایک آش قومی یا علمونہ. میری قوم کو علم ہوتا یعنی جاہل ہے دماغ غفر علی ربی ایک آشن علم ہوتا کہ اس ایمان کے کے میں میں میں خدا کی طرف سے کچھ ہے کو کیا, <سؤال> آگلی آ... آیت میں یہ بات آتی ہے اور آگے وہ آیت اگلی آیت وہ نہیں آیت یہ درمیان میں کہا کہ یہ قیفیت نے نہیں مانا یہ ادھر آ گیا وہ اپنی زد پہ اڑے رہے تھوڑا ہی وہاں انز... کوئی بات نہیں وہ ٹیپ تو ختم ہوا ہے تو اس لیے ایک ہی تو آیت ہے تو یہیں سے ہم لے لیں گے سورہ یاسین کی آیت ستائیس تک ہم آ گئے اٹھائیسویں آیت سے ہم آئندہ درس میں لے لیں گے ربنا تقبل منا اننا کا فن تک سمی شکریہ